تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان ہم تم بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کرونا کریبا رہا ہے بیقنا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ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 وآتاكم ما لم احدا من العالمين <لزنی> گزشتہ درس کا اختتام بھی اسی آیت کریمہ پر ہوا تھا یعنی صورت الماعدہ کی آیت نمبر 20 اور آج کے درس کا آغاز بھی مضمون کو ملانے کے لیے ہم اسی آیت کریمہ سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصعلاسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نیم پہ یاد کروائیں یہاں تین نیمتوں کا ذکر ہے فرمایا یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اپنے اوپر اللہ کے فضل و احسان کو یاد کرو ان میں سے تین احسانات کا یہاں پر ذکر ہے تمہارے اندر اللہ نے نبی بھیجے کثرت سے اللہ نے نبی اٹھائے تمہارے اندر وجہ ملو کا اور تمہیں بادشاہ بنایا تمہیں خود مختار بنایا آزاد بنایا اور تمہیں اللہ نے وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا ان تین نیمتوں کا ذکر کیا بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کرام علی مسلام کثرت کے ساتھ آئے ان میں سے بعض کو اللہ پاک نے بادشاہ بھی بنایا اور آزادی اور خود مختاری تو سارے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی اور بہت سی ایسی نعمتیں ان کو عطا کی جو کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمائیں ان میں سے یہ نعمت بھی تھی کہ سمندر کو ان کے لیے پھاڑ کر اس میں سے راستے بنا دیے یہ نعمت بھی تھی کہ اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرما دیا یہ نعمت بھی تھی کہ آسمان سے ان کے لیے من و شلوا کھانے کی شکل میں اتار دیا یہ نعمت بھی تھی کہ ان کے لیے پتھر سے بارہ چشمے فرما دیے یہ بہت ساری نعمتیں لیکن ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ پاک نے اس وقت ان کو توحید اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی جبکہ پوری کی پوری دنیا کو و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے درس میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان آیات کو اپنے اوپر منطبق کر کے بھی سوچیں اللہ پاک فرما یاد کرو اس وقت کو جب موسا علیہ اسلام نے اپنی قوم سے کہا اس وقت کو یاد کرو تو کیا ایسے ہی اللہ نے یاد کرنے کا حکم دیا ایسے یاد کرو اس قصے کو بیان کرو نہیں یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں اگر بنی اسرائیل پر اللہ کی نیمتیں تھیں تو ہمارے اوپر بھی اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء بھیجے اور ہمارے اندر سید الانبیاء کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت اور اللہ پاک نے اس نعمت کا قرآن کریم میں خاص طور پر ذکر کیا شاید ہی کسی نعمت کے بارے میں یہ الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہوں جو الفاظ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط و رسالت کے بارے میں فرمائے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین یقینا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا یقینا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کیسے از فيهم من کہ اللہ نے ان کے اندر انی میں سے رسول بھیجا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے یہ فرمایا کہ اس امت پر اللہ کی جو دو بہت بڑی نعمت ہیں وہ ایک نعمت ہے قرآن اور دوسری نعمت ہے صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی نعمتیں تو ہمارے اوپر بھی اللہ نے نعمت نازل فرمائی ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ان کے اندر انبیاء اور ہمارے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ میں نے تمہیں آزاد بنایا خود مختار بنایا آزادی عطا کی اللہ نے ہمیں بھی آزادی عطا فرمائی بنی اسرائیل نے تو بدترین غلامی میں زندگی گزاری بدترین غلامی آپ جانتے ہیں مصری یعنی قبطی فرعونی ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان سے گٹیا قسم کے کام لیتے تھے الحمد ہمیں تو کبھی اس, اس قسم کی غلامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو اللہ نے انہیں آزادی عطا فرمائی اللہ پاک نے ہمیں بھی آزادی عطا فرمائی اور اللہ پاک نے ان کو توحید اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی تو اللہ پاک نے یہ نعمت ہم کو بھی عطا فرمائی آگے فرمایا کہ حضرت مصلی سلاۃ اسلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی قوم دخل الارض اس ارض مقدس میں پاک سرزمی میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے یہ کون سی ارض مقدس تھی شام اور فلسطین اور بیت المقدس بھی اس کا ایک حصہ اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم ہی مالک ہو گے بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے وہاں رہنا اللہ نے مقدر فرما دیا ہے اللہ نے طے فرما دیا کہ تم وہاں پر اس وقت رہو گے بلا ترتو الا ادباری اور تم پیٹھ پیچھے نہ پھرو فتن قلبو خاسرین برنہ تم خسارہ اٹھانے والے نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے کالو یا موسا ان کو من جبارین انہوں نے کہا اے موسا اس ارض مقدس کے اندر تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں الحمدللہ اس ارض مقدس کے اندر بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں وہ انالب خلحا حتہ یخردو منہا اور ہم اس وقت تک اس ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں جو حضرات باہر بیٹھے تھے وہ اب اندر تشریف لے آئے وہ ان نالن ند خلا اور ہم ارض مقدس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں تفاصیل میں لکھا ہے کہ اس وقت ارض مقدس پر قومی امال کا غلبہ تھا اور یہ بڑے ہیبت ناک قسم کے لوگ تھے بڑے قد آور قدآورت مسا علی اللہۃسلام نے شام کے لیے روانہ ہوتے وقت راستے میں اریحا شہر کے اندر قیام فرمایا اور اپنی قوم میں سے بارہ سردار منتخب کیے کہ تم جاؤ اور اس قوم کے اندر کے حالات کا مشاہدہ کر کے آؤ یہ ابھی شہر کے باہر ہی پہنچے تھے کہ قوم عمال کے ایک شخص نے انہیں پکڑ لیا اور بارہ کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا بعض تفیروں میں اس موقع پر بڑی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں لکھی ہیں کہ یہ شخص جس نے ان بارہ سرداروں کو گرفتار کیا اس کا نام تھا اوج بن عنق اور اس کا قد کئی سو فٹ لمبا تھا بہت لمبے قد والا اور بہت موٹا یہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں اسرائیلی روایات افسانوی قسم کی ہوتی ہیں بعض اوقات تو پڑھنے والے کو ایک تجسس ایک تحر ان کے اندر محسوس ہوتا ہے اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تجسس اور تحر کو پسند کرتے ہیں ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جس میں خلاف عقل ماورائے عقل قصے اور کہانیاں بیان کی گئی ہیں وہ اس میں لکھا ایک بڑا لمبا شخص تھا اور اس کے سر پر ایک ٹوکرا تھا اور اس نے بارہ کو پکڑا اور ٹوکرے کے اندر ڈال لیا اب یہ گویا کہ مینارے پاکستان سے بھی اونچے شخص کے ٹوکرے میں بارہ کے بارہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے جھانکتے ہیں چھلانگ لگاتے ہیں تو ہڈی پسلی ایک ہوتی ہے اور بیٹھے رہتے ہیں تو گرفتاری سے نہیں بیٹھ سکتے لیکن اب تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس نے جا کر یہ ٹوکرا اتار کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا تو یہ بارہ کے بارہ گرفتار ہو گئے پھر اس نے ان کو رہا کر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو بتاؤ کہ ہم کیسے قد آور زبردست اور قد و کامت والے لوگ ہیں یہ جب واپس آئے تو ان بارہ میں سے دس نے راز کھول دیا اور اس قوم کی طاقت کے بڑے قصے اور کہانیاں بیان کی یہاں تک کہ پوری کی پوری قوم مرعوب ہو گئی اور انہوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اللہ اسی کا ذکر فرما رہے کالو یاموسا کہنے لگے کہ ایموسا اس ارض مقدس کے اندر بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں جب تک وہ نہ نکل جائیں ہم ارض مقدس میں نہیں جائیں گے انخرہ اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تینا داخلون تو پھر ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں اپنا ملک چھوڑ کر وہ چلے گائیں تو پھر ہم ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں کال رج مین البین خاف دو آدمیوں نے کہا اور یہ دو آدمی ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کے نام تھے حضرت یوشا بن نون اور کالب بن یوکنّہ یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دل سے ہر طاقت کا ڈر نکل جاتا ہے تو یہ نہیں گھبرائے امالقاء کو دیکھ کر ان کی قد و قامت کو دیکھ کر ان کی طاقت کو دیکھ کر یہ گھبرائے نہیں انہوں نے کہا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے علیہما اور اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تھا اد خلو الباب ان پر چڑھائی کرتے ہوئے دروازے میں گس جاؤ جیسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیسی کرو اور ارض مقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ فیضا دخل جب تم داخل ہو جاؤ گے ان غالبون تو تم ہی غالب ہوگے یہ کیوں کہا انہوں نے یا تو اس لیے کہ انہیں اللہ کے ناب... اللہ کے نبی کے بابے کی سچائی پر یقین تھا کہ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عرض مقدس ہمارے لیے ہے تو اللہ اس کا پتہ کرنا ہمارے لیے آسان کر دے گا اور یا پھر اس لیے کہا کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ امالقہ اگرچہ بڑے قد آور ہیں لیکن جرت اور شجاعت سے خالی لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایمان والے ہو تم تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایک دفعہ اندر چلے جاؤ دروازے میں گھس جاؤ تو اللہ تمہیں غلبہ عطا کر دے گا فتوکل اور اللہ پر توکل کرو ان کن تم اگر تم واقعی ایمان والے ہو جو ایمان والا ہے اسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے اب دیکھا آپ نے توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ تم یہی بیٹھ کر دعائیں کرو وہاں بیٹھ کر تو وہ دعائیں کرنے کے لیے تیار تھے لیکن آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کیا جائے اسباب کو اختیار نہ کیا جائے اور صرف خالی دعائیں کرتے ہوئے سمجھا جائے کہ دشمن اپنی موت آپ ہی مر جائے گا توکل یہ نہیں ہے توکل یہ ہے کہ جو اپنے بس میں ہے وہ کرو پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو تم نے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں بیٹھ کر دعائیں کرو اے اللہ قوم امالکہ کو تباہ کر دے اے اللہ ان پر آگ برسا دے اے اللہ ان کی بستیاں نیست و نابود فرما دے تاکہ ہم وہاں داخل ہو سکیں یہ نہیں یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ حملہ کرو تو اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا میں اللّہ ہی اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم بھی اسی قسم کا توقل کرتے ہیں ڈبلو سارا عالمی اسلام دعائیں کر رہا ہے اور تقریباً کم و بیش پچھلے ساٹھ سال سے دعائیں کر رہا ہے اے اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے تاکہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں آ جائے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس لیے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن جہاد نہیں کر رہے اور عمل نہیں کر رہے جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ نہیں کر رہے پورا عالم اسلام ایک طرف اور یہودیوں کی اقلیت وہ ایک طرف ہم دعا کر رہے لیکن قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بغیر قربانی دیے ہوئے نہ توکل کا اعتبار ہے اور نہ ہی اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے اللہ یہ قصے سے اسی لیے بیان فرما رہا ہے بنی اسرائیل کے واقعات اسی لیے اللہ پاک بیان فرما رہا ہے تاکہ ہماری سمجھ میں یہ بات آئے کہ توکل کی حقیقت کیا ہے کالو یا موسا وہ کہنے لگے ایموسا اندا بڑا سمجھانے کی کوشش کی ارے اللہ پر توکل کرو اتنے بزدل نہ بنو کلمہ پڑھنے والے ہو تم ایمان والے ہو ہمت تو کرو آگے چلو دیکھو دشمن پر کیسے اللہ روب ساری کر پائے بڑا سمجھا ساری تقریب سنی پھر وہی بات کہہ دی ابدا مادام فی جب تک یہ لوگ ارض مقدس میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے فضحب أَنْتَ و رب کا تم اور تمہارا رب جاؤ فا پلا دونوں جا کر لڑو انا ہا ہون ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے یاد رکھیے جب ہم یہ دعائیں کرتے ہیں نا اے اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے تو اس وقت بھی ہمارا مفہوم ہمارے پیش نظر یہی ہوتا ہے اے اللہ تو لڑ جا کے ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے ایاشیوں سے فرصت نہیں ہے ہمارے پاس تو بہت سے دندے ہیں بڑے کاروبار ہیں ہم تو نہیں جا سکتے ہمیں جان پیاری اولاد پیاری بیوی بی پیاری گھر پیارا ہم تو نہیں جا سکتے اے اللہ تو جا یہ دعا کا کیا مفہوم ہے اے اللہ ان کو تباہ کر دے اے اللہ تو لڑ ہم نہیں لڑیں گے یہی بات انہوں نے کہی تھی فضب انتبر کا تم اور تمہارا رب جاؤ فقاتلا جا کے لڑو انا ہا ہن کا ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل اور صحابہ کروم رضی اللہ عنہم کے کردار کا موازنہ آپ کے سامنے پیش کروں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے ابو سفیان کا قافلہ تجارتی قافلہ تھا زیادہ سے زیادہ اس میں ساٹھ ستر افراد تھے ابو سفیان کو مسلمانوں کے نکلنے کی اور تعاقب کرنے کی اطلاع مل گئی اس نے دو کام کیے ایک تو راستہ بدل دیا سمندر کے کنارے کنارے ہوتا ہوا بچ کر نکل گیا دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے مقت المکرمہ میں اطلاع بھیج دی بڑے خوفناک طریقے سے کہ تجارتی کافلہ کا خطرے میں ہے مسلمان اس پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں تم میری مدد کے لیے پہنچو جس شخص کو اس نے بھیجا زمزم کر کے اس کا نام تفیروں میں آتا ہے وہ مکہ تلمکرما میں اس طریقے سے داخل ہوا کہ اونٹنی کے اوپر کجاوے کو الٹا کر کے رکھ دیا اس کے ناک کان کاٹ دیے اپنے کپڑے پھاڑ دیے ننگا ہو کے بیٹھا الٹا کجاوا کر کے اونٹنی کو زخمی کر کے اور کپڑا ہلاتے ہوئے تو یہ عرب کا ایک خاص انداز تھا پوری قوم کو خبردار کرنے کا تو پوری قوم کے اندر ایک جوش اور ولبلہ پیدا ہو گیا اس لیے کہ تجارتی کافلے میں سارے مکے والوں نے اپنا سرمایہ ڈال رکھا تھا ایک کمپنی کی حیثیت ہوتی تھی لمٹڈ کمپنی کی حیثیت ہوتی تھی ان تجارتی کافلوں کو کوئی قافلہ جاتا تھا تو سارے لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے تھے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ساڑھے نو سو سے ایک ہزار تک کے درمیان کا لشکر تیار ہو گیا اور بدر کی طرف روانہ ہو گیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ سے نکلے تھے تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے ستر کے قریب اونٹ تھے اور دو صرف گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھیں تین سو تیرہ صحابۂ کرام تھے اور یہاں پر مقابلہ ہونے والا ہے ایک مسلح لشکر کے ساتھ جس کی تعداد مسلمانوں سے دوگنا سے بھی زیادہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے اور حضور کے مشورہ کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور انصار نے آپ کو پناہ دی تھی تو انصار نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر بھی اگر کسی دشمن سے مقابلہ درپیش ہوا تو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہ چیز معاہدے میں شامل نہیں تھی ہاں مدینہ میں اگر دشمن دشمن حملہ کرے گا تو ہم حفاظت کریں گے یہ معاہدہ ہوا تھا اور حضور نہیں چاہتے تھے کہ مدینے والوں کے دل میں یہ بات آئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے بعدہ تو ہم سے یہ لیا تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے تم میری حفاظت کرو گے اور آج مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں تو اس لیے حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے تمہاری کیا رائے ہے تجارتی کافلہ تو نکل گیا اب ابو جہل کی قیادت میں جو ایک ہزار کے قریب مسلح جنگجو آئے ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے جب حضور نے مشورہ طلب کیا تو مہاجرین نے تو فوراً حامی بھری کہ اے اللہ کے نبی ہم تیار ہیں ابو جہل کے لشکر کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انصار خاموش رہے ویسے خاموش رہے توجہ نہیں گئی کہ چند صحابہ نے کہہ دیا ہم ساتھ دیں گے تو ان کا کہہ دینا کافی ہے لیکن حضور نے دوبارہ پوچھا تمہاری کیا رائے ہے انصار پھر خاموش رہے جب تیسری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انصار سمجھ گئے کہ حضور کا روئے سخن ہماری طرف ہے حضور ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ مہاجرین نے تو دو دفعہ کہا ہم تیار ہیں لیکن حضور نے پھر پوچھا ہے کیا رائے ہے انصار کی طرف سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور ارض کیا یا رسول اللہ شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم انسار نے مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا نہیں اللہ کے نوی ہم ہر جگہ آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں میں انصار کی طرف سے ارض کرتا ہوں حضرت سادھ نے عرض کیا میں انصار کی طرف سے ارض کرتا ہوں آپ جس سے چاہیں تعلق قائم کریں ہم اس سے تعلق قائم کر لیں گے اور آپ جس سے چاہیں تعلق کو ختم کر دیں ہم بھی اس سے تعلق کو ختم کر دیں گے ہمارے مال میں سے جتنا چاہیں آپ لے لیں اور عجیب بات فرمائی فرمایا کہ اللہ کی قسم جو مال آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو آپ چھوڑ دیں گے اور فرمایا کہ اگر آپ ہمیں برقی گماد تک لے جائیں یہ تو بدر ہے مدینہ کے بالکل قریب یہ تو بدر ہے اگر آپ ہم برکے ہمیں برکے برقم یا برکے غمدان جو کہ یمن کا ایک علاقہ تھا اگر آپ وہاں تک بھی ہمیں لے جائیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور اگر آپ سمندر میں داخل ہو گئے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگے لگا دیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن معاذ کی یہ جذبات سنے تو چہرہ نبوت پر رونق ہو گیا منور اور روشن ہو گیا اور پھر حیرت مقداد نے ارض کیا انصار کی طرف سے یا <تصفيق> رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو قومی کی طرح کہیں گے <تصفيق> انہ <تصفيق> کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی طرح نہیں ہیں ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور کسی صورت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو ایک طرف تو بنی اسرائیل کا کردار تھا اور دوسری طرف صحاب کا کردار تو بنی اسرائیل کہنے لگے فضحب انت وربک تم اور تمہارا رب جاؤ جا کر لڑو انا ہا ہنا ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کال ربی انفسی بخلی اسلام نے اللہ کے حضور عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر بھی اختیار نہیں ہے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو پیش کرتا ہوں ان دو کے علاوہ مجھے کسی پر اختیار نہیں ہے اپنے اوپر اختیار ہے اپنے بھائی پر اختیار اے یوشا کا بھی ذکر نہیں کیا اور حضرت غالب کا بھی ذکر نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں ان کے ذکر نہیں کیا اپنے آپ کو پیش کیا اپنے بھائی کو پیش کیا ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین تو اے اللہ ہمارے درمیان اور اس نافرمان فرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دی دیئے جدائی فرما دی دیئے تو اللہ نے فرمایا کہ انہا محرمۃ علیہ ارب عینسنا میں نے اس ملک کو بنی اسرائیل پر چالیس سال تک کے لیے حرام کر دیا چالیس سال تک یہ ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے یتی ہوں یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے چنانچہ مارے مارے پھرتے رہے چالیس سال تک وادیتی کے اندر وہ مارے مارے پھرتے رہے یہیں پر ہے تو موسع اسلام کا انتقال ہوا اور یہیں پر حض مس علیہ اسلام سے پہلے حضرت ہارون علی اسلام کا انتقال ہوا اور یہ بنی اسرائیل تقریباً چھ لاکھ کی تعداد میں تھے یہیں پر وادی کے اندر گھومتے پھرتے رہے ارض مقدس میں داخل نہ ہو سکے جب حضرت مس علیہ اسلام بھی انتقال فرما گئے اور حض ہارون علیہ اسلام بھی انتقال فرما گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی حضرت یوشا بن نون کو اور پھر ہے تو یوشا بن نون کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے ان کے لیے ارض مقدس کو فتح فرما دیا یہ جو چالیس سال وادی تی کے اندر پھرتے رہے چالیس سال منزل کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں سوچ رہا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم ساٹھ سال سے وادی تی کے اندر پھر رہے ہیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے ساٹھ سال ہو گئے وادی کے اندر پھرتے ہوئے منزل کی خبر نہیں منزل کو تو بھول ہی چکے اللہ نے بے شمار انعامات عطا کیے لیکن ہم نے اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج ہم روٹی کے لیے پریشان بجلی کے لیے پریشان پانی کے لیے پریشان انصاف کے لیے پریشان جو قوم اللہ کے حکموں کو پامال کرتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کو قدر اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی اللہ پاک اسے ان نیمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں جیسے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو محروم فرمایا اب اللہ کے نبی ہیں السلام جب چالیس سال کے لیے اللہ نے ان پر عرض مقدس کو حرام کر دیا دل میں بڑا غم ہوا بہت پریشان ہوئے اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اسے اپنی امت سے بڑی محبت ہوتی ہے جو بھی نبی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی اور آپ کی طرح سارے ہی انبیاء اپنی اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے میں عرض کیا کرتا ہوں نبی کی محبت کو سمجھنا ہو تو ان والدین کو دیکھیں جن کی اولاد نافرمان ہو اور وہ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہوں ہم دن رات ایسے تجربے سے گزرتے ہیں میں نے بعض بورے باپ دیکھے سفید ریش زاری کرتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے اپنی اولاد ولی صاحب دعا کریں بیٹے کو کہتا ہوں نماز پڑھ لے نماز نہیں پڑھتا بیٹے کو کہتا ہوں مسجد میں آئے مسجد کا رخ نہیں کرتا بیٹے کو کہتا ہوں یہ نشہ نہ کرے نشہ نہیں چھوڑتا باپ رو رہے ماں رو رہی ہے یہ خیر خاں اور وہ بے کیا بیوقوفتا ہے یہ میرے بدخواہ ہیں یہ میرے دشمن ہیں میرے جذبات کو کچلنا چاہتے ہیں